محتاجی کی وجہ جو کثرت مال کی خاطر لوگوں سے سوال کرنا شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اور زیادہ محتاج بنا دیتا ہے اور جو اللہ کی رضا کے لیے صدقہ دینا شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا مال اور بڑھا دیتا ہے سن تحریر انیس سو بانوے